وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر من من حمزه ونبطه ونبطه بسم اللہ الرحمن الرحيم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 آج سے تقریباً گیارہ دن پہلے یعنی گیارہ ستمبر دو ہزار بارہ کو امریکن نماز یہودی ایجنٹ جو ایک یہودی پادری ہے اس نے ہمارے امام امام کائنات سید البلی العقرین شفیع المہدین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی مبارک شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک فلم جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کی انوسینس آف مسلم یعنی مسلمانوں کا بھول پن معذل تک اس کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھولے ہیں اور خام خا اس شخصیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس نے دنیا کے ڈیڑھ ارب انسانوں کو اللہ یرمغال بنا لیا ہے ان کے بقول دنیا کے ڈیڑھ ارب انسان یا رحمال بن چکے ہیں اس شخصیت کی وجہ سے یہ بولے بالے انس آف نو سوا صحت وجود تو ہمارے ملک میں بھی کل 21 ستمبر 2012 کو جمعے کے دن یوم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دن منایا گیا اس کا اپروپریٹ جو نام رکھنا چاہیے تھا وہ یہ رکھنا چاہیے تھا کہ یوم عشق تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیشہ سے مسلمان حکمران اپنی عوام کو دھوکہ دیتے آئے ہیں اور اس بات کا رخ ہی بدل دیا عشق مصطفیٰ یا محبت مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی دو رائے نہیں ہے امت میں کسی بھی مک فکر میں مسئلہ تو اس وقت یہ ہے نہیں ہے مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اب مسلمانوں کو جو دنیا میں ڈیڑھ ارب کے قریب ہیں دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے ان کو کیا لایا میں اختیار کرنا چاہیے ان یہود نصارہ کی سازشوں کے خلاف لیکن بات کا رخ جو ہے وہ بالکل موڑ دیا گیا دوسری طرف تو انشاءاللہ تعالی آج بائی چانس ہی ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جو درس ہے سورت المائدہ میں آج پران لیکچر نمبر 83 ہمارا چل رہا ہے صورت المائدہ میں آیت نمبر 51 پر پہنچا ہے اور بائی چانس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ یہ آیت نمبر 51، 52 اور 53 اور پھر 56 تک یہ پورا رقو جو ہے اس کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے اور وہ لوگ مسلمانوں کو کس طریقے سے تکلیف دیتے ہیں اور مسلمانوں کے کسی بھی صورت خیر ہاں نہیں ہے اور پلس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمان جو حکمران ہیں پرٹیکولر آج کے دور کے اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں یا مسلمانوں میں ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر بہانے کرتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے ملے ہیں کہ تاکہ ان کے شر سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے نقاب کیا ہے اور پھر اس کا کلائمیکس چل کے آئے گا تین آیات میں آیت نمبر چون پچپن اور چھپن کہ اے مسلمانوں اگر تم نے اللہ کے دین کی حفاظت نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو اٹھائے گا پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ سارا کانٹیکٹ ہے ان آیات کا آیت نمبر اکاون سے لے کر چھپن بوٹل چھ آیات کے اندر تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے پہلے ہم یہ پہلی تین آیات جو ہیں ان کا ترجمہ جو ہے اور تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں آبدہ شریک الروزیم بسم اللہ الرحمٰ الرحیم صورت الماعدہ آیت نمبر اکاون اور میں نے کہا کہ یہ بائی چانس ہی ہوا ہے یہ کرامت ہوئی ہے یہ ہے کرامت جو اہل سنت کے ہاں کرامت کے طور پر مانی جاتی ہے کرامت کا لفظ چونکہ میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہو سکتا ہے اس کو کوئی بندہ مس یوز کرنے کی کوشش کرے تو اہل سنت کا چانس کیا ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منہج فرقہ والی تو اسلام میں حرام ہے کسی کا تو رونا ہم رونے ہیں اہل سنت منحج میں کرامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کرم ہو جائے کسی پر یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا دے مثال کے طور پر امام بحیکی رحمتہ اللہ علیہ کی شور تصنیف ہے دلائل النبوا جو پانچویں صدی ہجری میں حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اس میں صحیح صنعت کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ اللہ تعالیٰوں کی کرامت درج ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے فرماتے ہیں دس سال میری عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے وفات ہوئی تو میری بیس سال عمر سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاتی سال تک زندہ رہے اور ترانوے ہجری میں مدینہ شریف میں جو آخر میں صحابہ فوت ہوئے ان میں تھے سیدنا اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک کے بارے میں دلائل النبوہ امام بحیکی کی اس میں صحیح صنعت کے ساتھ ملتا ہے کہ ایک دفعہ عہد پڑ گیا تو کفار میں سے کسی شخص نے آ کر سیدنا اللہ انس بن مالک کو یہ تانا دیا کہ تم تو اللہ تعالیٰ محبوب بندے ہونے کا دعوی کرتے ہو کہ مسلمان اللہ کے محبوب ہیں اور یہود و و یہ اللہ تعالی کے محبوب ہیں غضب یافتہ ہیں تو کیا حال ہے رجب یافتہ تمہارا کہ تم بھی کہت میں اسی طرح مبتلا ہو جتنا ہم مبتلا ہیں تو تم میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں تو سیدنا الحمد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو کافی غمگین اپنی زمین میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پر انہوں نے فصل بوئی ہوئی تھی اور وہاں اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے کہ اے اللہ مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے پر زلیل نہ فرما میری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اور اے اللہ بارش عطا فرما دعا کی دعا کر کے فارغ ہوئے اسی وقت ایک گھٹا چھائی اور صرف سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بارش ہوئی اور وہ بادل کا ٹکڑا برس کر وہاں سے چلا گیا اس بیچ کوئی بارش نہیں ہوئی تو یہ ہے کرامت کے کسی کی دعا قبول ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیں جس طرح آج ہمارے ساتھ ہوا کہ یہ ایشو بھڑکا ہوا تھا تو بائی چانس ہماری 83 نمبر کلاس جو ہے جو ایک روٹین سے پچھلے دو ڈھائی سال سے چل رہی ہے وہ اسی موقع پر آئی جس موقع پر آج جو گستاخی رسول والا مسئلہ ایشو جو اٹھا ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا اب یہ کرامت جو نسب المالک کی اگر کوئی اس کو یوں بیان کرے کہ جی ایک دفعہ ایک کافر انص کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے تو بن مالک نے اینج نگاہ چکی این بدنان اشارہ کیتا اور بازوں کو انگلی سے بلاتے ہوئے اپنی زمین تک لیا اور کہا کہ برسو اب اس طریقے سے اگر کوئی چیز پریزنٹ کرے گا تو ہم پھر اس پر آبجیکشن کریں گے یہ کرامت نہیں ہوتی کرامت تو اللہ سے ریکویسٹ کی ہے اللہ کی مرضی قبول کرے اللہ کی مرضی نہ جو تفویض کرنا ہے کہ کسی کے اختیار میں آ جائے کرامت کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی موجودہ ہو سکتا ہے وہ بھی سارے معجزے نہیں کچھ معوضے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو تفویض بھی کر دیتا ہے مثلاً سیدنا اللہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے پرانے پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجوہ پرماننٹلی اٹیچ کر دیا تھا کہ وہ جب بھی لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا وہ اس سے زیرہ بناتے تھے اسی طریقے سے ہمارے امام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ بھی کئی معجزات پرماننٹلی اٹیچ تھے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری المسلم کی متفقر الحزیز ہے آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا سامنے حالانکہ آپ یہاں آنکھ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی آنکھیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے تو یہ مرضہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی مدف حکن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی یہ پرماننٹلی اٹیچ مرضہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن غیر نبی کے ساتھ کسی قسم کی کرامت کو پرماننٹلی اٹیچ ماننا یا اس کے اختیار میں ماننا یہ کتاب و سنت کے دلائل کے بالکل منافی ہے تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ للہ کلیئر کر دیا اس کانٹیکس میں ایک دفعہ زروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلیت مجید اللہم بارک على محمد وعلى محمد. وعلى حمید مجید. تو اب آ جائیے اکاون کی طرف یا ایمان والو مت بناؤ یہود و نصارا کو اپنا دوست ذکری یار نہ بناؤ یہودوں نے سارا کولیا ابام ان میں سے بعض باغ کے دوست ہیں یعنی آپس میں یہ دوست ہیں لیکن تمہارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے کیونکہ ان کو پروفیشنل ایک جیلسی تو ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے وہ تاج جو پچھلے دو ہزار سال سے بنو اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل کے سر پر تھا وہ تاج اتار کر بنو اسماعیل کے سر پر رکھ دیا اور ختم نبوت بھی فرما دی ماکانا محمد ان ابا کے رسول اللہ وخاطمین <النبیين> یعنی اللہ تعالی نے بنو اسماعیل کو اب قیامت تک کے لیے اپنی لاڈلی جو ہے امت کے طور پر اور لاڈلے خاندان کے طور پر چن لیا اس چیز کی ان کو جلسی تھی تو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں دشمنی بھی ہے لیکن دوستی بھی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہے آپس میں ان کی دشمنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں میں سورہ گزر چکا ہے کہ کیا تک کے لیے ان کی آپس میں نفرتیں ضرور ہیں لیکن تمہارے خلاف یہ ایک ہے یہ ساتھ من کم ان گاڑا فتوا گیا اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے ان نہ تو وہ بھی انہی میں سے اب وہ لاکھ قسمیں اٹھاتا رہے اور لاکھ نعرے لگاتا رہے محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ڈگری یاری لگا لی یہود و نصارہ کے ساتھ وہ انہی میں سے ہاں اس میں ایک ایکسپشن ایک ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالم یا اہل علم میں سے کوئی شخص یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستی لگاتا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دے تو یہ بالکل الگ معاملہ ہے اس کو آپ اس پر قیاس نہ کریں لیکن یہ ہمارے جاہل حکمران اور سیاستدان اور بڑا طبقہ جن کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس نے جان رکھے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں یہ تو دور کا قیاس ہو سکتا ہے ان اللہ دل اکوالین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جن لوگوں نے جان بوجھ کر زلم اختیار کیا ہے ظلم کیا ہے ظلم کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے اردو زبان میں یہ کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا ایمان کا ایک تقاضہ تھا کہ جگری یاری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ریفرنس کے ساتھ صحابہ تھابع اکرام تابئین سبا تھابع تابین یا اہل بیت کے ساتھ یا کامل ایمان مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یہ تو تھا ایمان کا تقاضہ لیکن ظلم کیا ہوا کہ اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا کہ بجائے ایمان والوں سے دوستی کرنے کے دشمنان اسلام سے دوستیاں گاٹ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر اب گمراہی اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ تفر اللہ اس چیز کی کوئی حاجت نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت وہ لذین جاگینہ لنزینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہدایت ہے ہدایت تو اس کائنات کی سب سے علیٹ چیز ہے یہ اللہ تبارک و صالبہ بانٹتا نہیں پھرتا اس طرح نہیں جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی یہ من چلے کا سودا ہے جس کی مرضی وہ لے لے جس کی مرضی نہ لے لے فتح اللہ فی اولو بھیم سو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق اوپر سے مسلمان اور اندر سے منافق ہیں یو سارے نقشہ انت سی بنا دا ان میں مرض یہ ہے کہ دوڑ دوڑ کر یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے یعنی ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستیاں گاٹھ رہی ہیں کہ ہم پر اگر برا وقت آئے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی بنے ایسا نہ ہو کہ ہم پر برا وقت آئے اور یہ لوگ بھی ہمیں مارنا شروع کر دیں یعنی وہ پناہ گاہ یہود و نصارہ کو بناتے ہیں اللہ تعالی کے دامنے کرم میں آنے کی بجائے یہودوں نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگا دیں اب مجھے بتائے یہ آیات تو تقریباً چودہ سو سا سال پرانی ہے ساڑھے چودہ سو سا سال لیکن یہ آج کے حکمران مسلمان بدماش حکمران آج کی ملوکیت جو مسلمانوں پر مسلط ہے اس کا بھی نقشہ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے فیوس بکھو الا تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اے مسلمانوں فتح دے دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عذاب آ جائے ان دشمنوں کے لیے جو تمہارے دشمن ہیں یہود و سارا تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اپنے دل میں نزامت محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ جو انہوں نے دوستیاں یہود و سارا کے ساتھ گانٹی ہوئی تھی تو یہ پھر شرمندہ ہوں گے کہ الٹیمیٹ جیت اگر مسلمانوں کی ہی ہونی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی کیونکہ دنیا پرست ہے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جڑا جیتے ہوتے ہیں تو اگر مسلمان جیتیں گے تو یہ کہیں گے کہ یار ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہی دینا چاہیے تھا اور مسلمانوں کو بھی ان کے کرتوتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ دلی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے آج ہمارے حکمران کتنے اسلام کے ساتھ مخلص ہیں سب کو پتا ہے. تو اس وقت پھر کیا ہوگا اور یہ وقت کب آنا ہے ان شاء اللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کم از کم تین دفعہ اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ اصب کے اندر وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا یہ ہدل اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا ماج اور یہ ان شاء اللہ تعالی پیشن گوئی پوری ہونی ہے ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی لیکن قیامت سے پہلے پہلے صحیح احادیث کے اندر جو اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں کامن ہے متفق ان علیہ احادیث ہیں سنن نبی دود کے اندر مسند امام احمد کے اندر امام مہدی والے چیپٹر میں سنن نبی دعود کے اندر موجود ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو امام محمد مغدی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے پیدا ہونا ہے اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اطال کرنا ہے یہودیوں کے خلاف دجال کے خلاف وہ میں کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر گفتگو رکھی ہے تقریباً ایک گھنٹے کی تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے اور اس وقت پھر کیا ہوگا ودین آمن تو اس وقت پھر کہیں گے ایمان والے اللہ جہ نہ ایمان والے پھر کہیں گے کہ یہ منافقین جن کو ہم بڑے بڑے بزرگ سمجھتے تھے اور بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر سمجھتے تھے یہ ایمان والے لوگ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور بڑی گاڑی گاڑی قتمیں جہدہ ایمان نہیں بڑی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے ان نہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہے نہیں تھے تو بڑی قسمیں اٹھا تھے ابھی بھی دیکھیں ہمارے حکمران چاند کلمات انہوں نے سیکھ لی ہوئے ان اللہ تعالیٰ اور اس قسم کے کلمات وہ بولتے رہتے ہیں بڑے فخریات یہ بڑی گاڑی گڑی قصبے کھاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکمران جو ہیں آج کل انہوں نے بھی ایسے الفاظ سیکھ لیے ان شاء اللہ تعالی الحمد اللہ کے کرم سے یہ آپ سن رہے ہوتے ہیں تو یہ دھوکہ نہ کھائے ان سے یہ بچارے اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ شعوری منافق ہے ایسا بھی نہیں ہے ان کو آپ منافق بھی نہیں کہہ سکتے ظاہر کلمہ وہ ہے اہل قبلہ ہیں کسی پہ نہیں لگاتے یہ غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جو انسان کو پتا نہیں چلتا آہستہ آستہ انسان کا اندر کا ایمان ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس وقت پھر ایل ایمان کہیں گے یہ بڑی گاڑی قسمیں کھا کھا اگر کہتے تھے اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں بھی سب امال بخرو ایسے لوگوں کے امال اکارت گئے اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے حب تعالیٰ تو یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے قیامت والے دن تو پول کھل ہی جانے ہیں دنیا میں جن کے پول نہیں کھلے قیامت والے دن تو پول کھل جائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ دھوکا کرتے رہے تو اگلی آیات انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں پہلے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو گستاخانہ فلم جو ہے ان او سینس آف مسلم اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے تو بھائیو پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک گستاخ رسول کی سزا کا معاملہ ہے اس پر میں آلریڈی پینتیس منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر فورٹی فائیو کے نام سے قتل مرتد اور گستاخ رسول کی سزا کے صحیح احکام و مسائل وہ موجود ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ہے تھوڑی سی بات اس حوالے سے میں آج کر دیتا ہوں باقی ڈیٹیل اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل تو یہ آیت محربا یعنی سورت المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت کہ جو لوگ بھی فساد فی الد کرتے ہیں جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے فساد فیلرد یہی ہوتا ہے اور کنٹینیوس ان کی ایفٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا یہ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے سورت الماعیدہ کی آیت نمبر تینتیس تو گستاخی رسول بھی بیسیکلی فساد پھر ارد کرنے والا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جو دنیا میں بسنے والے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے ڈیڑھ ارب مسلمان کم و بیس دنیا میں اپنی جان ماں باپ سب کچھ اولاد لوٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی ناموز کی خاطر ان لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےحدہ فلم بنا کر یہ اگر فساد بسات الرد نہیں تو اور فساد فل ارد اور دہشت گردی اور ٹیرزم کیا ہوگا مگر اس قانون کو مس یوز بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہے ذرا جگر گردے سے سننے والی بات کیونکہ ہمارے ملک میں कम علمی کی وجہ سے علما عوام الناس کو بھڑکاتے ہیں دوسرے اہل قبلہ مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ گستاخ رسول جس کا جس وقت دل کرتا ہے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر لوگوں کو گستاخے رسول کرے ہمارے ملک کے اندر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گستاخ رسول والا فتویٰ لگا ہے تو بات ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے کرسچن لڑکی والا اب اس کے کچھ اور حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے مؤزم یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ امام مسجد نے جان بوجھ کے خود کی ہے تو ولہ عالمہ معاملہ کیا ہے تو ہمارے اس ملک میں گستاخی رسول والا جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں لوگ ذاتی دشمنی کو نبھانے کے لیے بھی اپنے ذاتی خیالات کو بھی گستاخی کا نام دے دیتے ہیں جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز گستاخی اہم ممکن ہے کہ وہ حدیث شریف میں ہو تو وہ گستاخی سمجھ رہے ہوں لہذا اس ملک کے لیے معاملہ جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر کیا جائے اور اس میں یہ بھی موقف سامنے رکھیں کہ جو اہل قبلہ ہے یا اہل کلمہ ہے مسلمان جان بوجھ کر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتا طویل کی غلطی لگ جائے الگ بات کوئی بندہ انٹرسٹلی گستاخ رسول نہیں ہوتا لہذا اگر کسی مسلمان سے کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ باجبل قتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے ورنہ میں پہلے بھی اس لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے علماء جن کو آج سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو پبلک کے سامنے جب ہم لے کر آئے اور میرا ریسرچ پیپر نمبر ٹو اندھا دھند پیروی کا انجام جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الحا اہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا چی رسول اللہ اور اس طرح کی کیا کیا گستاخیاں تمام نے کی ہوئی ہیں اب ان بزرگوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں بھی چھاپنے والے رحمت اللہ علیہ اور آج کوئی بات کتاب و سننے سے کر دے اس کو کہتے ہیں گستاخ رسول لہذا یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر قانون ایک رکھنا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی فتوا بازی کی جائے ادروائز میرا موقف یہ ہے کہ کسی مسلمان سے بھی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف آتی ہے اس پر فتوا لگانے کی بجائے اس کی اصلاح کرنی چاہیے یہی کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں اور جہاں تک توبہ والا معاملہ ہے جی توبہ ہی قبول نہیں گساخ رسول کی اور بھائی یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کس آیت میں لکھا ہوا ہے اور کس عدیز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان اگر اسے غلطی سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اس کی توحبہ قبول نہیں ہے کیوں اگر یہ دین ہم غیر مسلموں کو پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ کون سا دین ہے مسلمان اہلِ قبلہ اہل کلما اگر اس کو طویل کی کہیں غلطی لگ گئی ہے موت کے گرگڑے سے پہلے پہلے اس کی توبہ قبول ہے بڑے سے بڑا گناہ اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے شرک اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا قرآن پاک میں دو دفعہ آیا سرح انسا کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 سو سولہ میں ان اللہ یکشرا کا بھی یقون علی میشا میشرک بلّم بہیدہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن دنیا میں تو معاف کر دے گا قیامت والے دن کہ اگر کوئی شخص اس حال میں اللہ کے پاس پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شرک اللہ کی گستاخی ہے سورہ مریم میں پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں جائے رحمان و لگا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یعنی اسمان کے اگر ایسا ساتھ ہو تو اسمان بھی پھٹ پڑے زمین بھی شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اللہ کو اتنی بڑی گالی کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز لم یا نتھی لیکن اسی شیز کے بارے میں سورت الفرقان کی آیت نمبر ستر میں آ گیا گھر جا کے پڑھ لیجیے پارا نمبر انیس میں کہ اللہ تعالیٰ ہے اگر کوئی شخص شرک سے بھی سچے دل سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے <تصفح> اللہ اکبر کبیرا وہ الحمد اللہ کسیرا سبحان اللہ و بحمدہ عدد اللہ و بھمدی فلقی و دن ترشی و مزاج کلیما نفسی ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے یہ قرآن پاک ہی آئے گا سورہ الانام کے اندر بخاری مسلم کی علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی لیکن مولویوں نے پتہ نہیں کیا اس کو رنگ دے دیا لیکن اس کی دوسری ٹیم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رحمت کی بنیاد کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کی جائے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ ہے قرآن پاک میں توبہ اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا قبول ہوگی جس نے توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کر دی خالی ہوئی توبہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے وہ آج ٹاپک نہیں ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے سنت پاک پر تقریباً پینتالیس منٹ کی مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان میں نے ڈیٹیل سے یہ تمام ایشوز جو دھوکے دیے جاتے ہیں لوگوں کو کچھ این جی اوز دھوکہ دیتی ہیں اخلاقیات کے نام پر عبادات سے دور کرتے ہیں اور کچھ مولوی ہیں جو صرف داڑھی نماز اور ان چکروں میں ڈال کر باقی اخلاقیات سے دور کر دیتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں دونوں کا میں نے الحمد اس میں رد کیا ہے تو لہذا اگر اللہ کے گستا کی توبہ ہے تو گستاغ رسول کی بھی توبہ ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے توبہ کا دروازہ ہر وقت ہے البتہ اگر کوئی شخص آدت گسا رسول ہے جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ بار بار گستا کرتا ہے تو اب ایسا شخص فساد فل کرنے والا ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے اور دنیا میں تمام حکومتیں اپنے غداروں کو اور دہشت گردوں کو قتل کرتی ہیں اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں قتل کیا تمام لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے سالوں میں کارٹون والے معاملات سامنے لائے گئے آئے دن کوئی نہ کوئی کارٹون چھپ جاتا تھا کبھی ڈینمارک سے چھپتا تھا تو کبھی امریکہ میں چھپ جاتا تھا کبھی یورپ کے کسی ملک کے اندر چھپ جاتا تھا لیکن وہ کارٹون جو چھپ رہے تھے اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بنیاد تھی جس کو بگاڑ کر وہ کارٹون بنائے گئے مثال کے طور پر قرآن پاک اس میں کوئی شک نہیں کہ کتال کی طرف رہنمائی کرتا ہے کتال از دا سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ جو ہے وہ کتال ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کتال کا منکر جو ہے وہ اسلام اور قرآن کا ہی منکر ہے ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتاب کس وقت ہونا چاہیے کس وقت نہیں کتاب میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسی کو انہوں نے بگاڑ کر پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی میں بم دکھائے ایسے کارٹون بنائے کہ یہ تو اللہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والا پیغمبر ہے معذ اللہ صلی اللہ تو کتاب کے کانسیپٹ کو جہاد کے کانسیپٹ کو بگاڑ کر پیش کیا چلے تو اس کی تو پھر بھی کوئی بنیاد تھی جس کو بگاڑا لیکن اس وقت یہ جو انہوں نے بےغیرسی اور بےخیائی کی ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی کہ جس کو بگاڑا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے پرافیٹ امام کائنات سید البرین العطرین شفیر المدنبین رحمۃ اللہ عالمین سعید الاما مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زاد پر انہوں نے بولا ہے اور ماض اللہ استطف اللہ ماض اللہ تطفر اللہ ماض اللہ استغفر اللہ آپ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد کا الزام لگایا اور اسی طریقے سے بے حیاب یہ پہ مبنی الزامات آپ صلی اللہ علیہ وغیرہ جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں چاہے کتاب کسی نہ کسی جی شکل میں موجودہ اسلام تو ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جنا سے بچنے والے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے دنیا میں سب سے زیادہ لباتت سے بچنے والے اگر ہیں تو مسلمان ہے یہ تو امریکہ ہے جس کی تین سٹیٹ کے اندر ہومن کو قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے یہ تو ان لوگوں کا ہے عیسائیت بھی یہ نہیں کہتی یہ تو منکرین خدا سمجھ لیں یا ایتھیسٹ یا کمسٹ یا لبرل مائنڈ قزم کے لوگ ہیں جن کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے ان کی نظریات ہے ہم کرسچینٹی کو بلیم نہیں کرتے نا جیوڈائزم کو یہودیت کو بلیم کرتے ہیں اس معاملے میں اب اس وقت ضرورت کس بات کی ہے یہ ہے امپورٹنٹ گفتگو ہمیں اس وقت اب کیا کرنا ہے مسلمانوں کو اپنا لایا عمل کیا طے کرنا ہے ان گستاخیوں کے حوالے سے تو اس پہ میں نے کافی غور و تفکر کیا ان ڈیڑھ دو ہفتوں کے اندر تو میں اس زل پر پہنچا ہوں لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد باقی میڈیا دیکھنے کے بعد کہ دو سٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں اس پورے کانٹیکسٹ میں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ ہم تشخیص کریں اس مرد کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو پھانسی دو یہ معاملہ تو بہت بعد میں دیکھنے والا ہے پہلا اس مرض کی تشخیص کی جائے یہ مرض کیوں لگا ہے ان کو آخر ان کے عزائم کیا ہیں اس کے پیچھے اور جب اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس مرض کا علاج یہ ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ دو اس میں جو سٹیپ نمبر ون ہے اس میں پانچ پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ کہ اس ایشو کو جو گستاخ رسول والا ایشو کارٹون کی شکل میں یا فلم کی شکل میں چل رہا ہے اس کا روٹ کاز انالس کس طرح کیا جائے وہ انالیس تھوڑا سا میں نے کیا ہے پوائنٹ نمبر ون کی شکل میں کہ اس وقت ایتھیزم یا مٹیریلزم کے ماننے والے مادا پرد جو لوگ ہیں جو کسی ریلیجن پر ایمان نہیں رکھتے بس نام کے عیسائیوں یہ ہوتی ہیں بیسیکلی تو وہ ایتھیس ہو چکے ہوئے ہیں منکرین خدا ہیں مٹیریل کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ دنیا میں کوئی اور دین پریکٹسنگ نہیں جس کے ماننے والے اس قدر پریکٹس کرتے ہوں اپنے دین کو اس کے گزرے دور میں بھی الحمدللہ للہ چالیس پچاس لاکھ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں الحمدللہ اور جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہی ہوگی یہ تو ہو گیا عمل کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے جتنے اسٹرانگ مسلمان ہیں کوئی دنیا کا ریلیجن کا ماننے والا اپنے عقائد میں اتنا پختہ نہیں ہے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکزاد کے حوالے سے مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب چونکہ اسلام اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے لہذا شیطان دنیا میں چاہتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کا غلبہ ہو اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں مسلمانوں کا دین ہے اسلام کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ تمام چیزیں عام ہوں لہذا مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کا ریلیجن پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو مسلمان بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ وہ تو نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے پہلی وجہ جو میں سمجھاؤں یہ گستاخانہ خاکے بنانے کی اس پر اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کی پوائنٹ نمبر ٹو یورپ اور امریکہ کی بہراہ روی والی زندگی جو ہے اس سے وہاں کا نوجوان طبقہ متنفر ہو کر بڑا تیزی سے اسلام کی طرف آ رہا ہے جب سے اسلام کو ملائن کیا جا رہا ہے اتنا ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ 11 گیارہ 2001 کے بعد ٹوس ٹاور کا جو اٹیک ہوا جو میں بینگ این انجینئر ٹیکنیکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بلڈنگ جان بوجھ کر گرائی گئی ہیں ڈیمولش کی گئی ہے اور وہ یہ تمام چیزیں اب سامنے بھی آ رہی ہیں ٹیکنیکلی جہاز سے وہ بلڈنگ تو بڑی دور کی بات ہے ہماری یہ بلڈنگ نہیں گر سکتی اور اتنی بڑی اسٹیل سٹرکچر اور ایک طرح کے ٹکڑے اس کے بند کے وہ تو سارا پول کھل چکا ہے بندہ اس سے انہوں نے مقصد کیا حاصل کرنا تھا کہ اسلام کو بدنام کریں اور اسلام کے خلاف پراپو گنڈا کریں لیکن وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہماری طرح تو ہے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے جس کو بدنام کیا جا رہا ہے ہم بھی خود اسٹڈی کریں گے کون دہشت گرد لوگ ہیں جو دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں انہوں نے الحمدللہ قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن بہت زندہ معوضا ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معا دیا تھا اور تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی قرآن کا معاوضہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن میرے متبدین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی کیوں کہ معذہ سب سے بڑا آپ صبح یہ پرتان کا مولوی ہے جس کا پراپو ہے قرآن بھی زیٹ پڑو وہ پلیز انگریز قرآن ڈائریکٹ پڑھتا ہے انگریزی میں اس کو ہدایت مل جاتی ہے پاکستان کا بولنے کہتا ہے نہ پڑھو کیوں اس کے عقیدی قرآن کے خلاف ہے اس نے تو قرآن پڑھ کے اپنے مسئلے کو پھیلانا ہے نہ کہ قرآن کو ماننا ہے تو قرآن تو نہیں پڑھنے دے گا کبھی بھی نہیں پڑھنے دے گا تو گیارہ سپتمبر دو کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک یورپ اور امریکہ میں تقریباً روزانہ چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے پرانے پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد اس تیزی سے اسلام ہے بلکہ دو ہزار سات میں جب کلنٹن آیا تھا ٹو سیون میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات پاکستان میں کہی تھی اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے امریکہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے کتنی آبادی تیس کروڑ کے قریب آبادی ہے پاکستان سے ڈیڑھ گنا بڑی آبادی اور دو ہزار پچاس تک جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے امریکہ کے اندر تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارا معاملہ خراب کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اسلام کی پوری کی پوری عمارت ایک شخصیت پر کھڑی ہے اور وہ ہمارے پروفٹ امام کائنات سعید البلی والآخرین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکزاد ہے اس قرآن کی واحد اتھینٹسٹی پروفٹ کی زبان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے لہذا انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے تو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہی بات کی تھی یہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے قلب سے نکال دو کہ موت سے نہیں ڈرتا اپنے نبی کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نکال دو کسی طریقے سے اس کو اگر مردہ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مکمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشید اپنے جان مال اولاد سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے کارٹون بنائے تاکہ لوگ پروفٹ کی ذات سے متنفر ہو جائیں تو باقی دین خود بخود ہی ان میں سے نکل جائے گا بعض اللہ یہ ان کا ارادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دے گا وہی ہے پوائنٹ نمبر فور کہ غیر مسلموں کو یہ بات پتہ ہے کہ مسلمان دنیا میں حکمران رہے ہیں کم از کم ایک ہزار سال تک چاہے کسی طرح بھی ٹوٹی پھوٹی وہ حکومت تھی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں اور غیر مسلموں کو ابھی حکمرانی کا مزہ چکھے ہوئے دو تین سو سال ہی گزرے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کا مزہ ابھی بھی تازہ ہے کسی وقت بھی ان کو کبھی سلگایا جائے تو ان کے اندر کی وہ آتش جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے کہ ہم دنیا پر اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کا نظام قائم کریں اور مسلمانوں کو دنیا پر رول کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اتنا عمرانی کا وقت جو دیکھا ہے تو یہ بات ان کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور قرآن پاک کی وہ گستاخی کرتے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوض کیا تاکہ دین کو سارے ادھیان پر غالب کریں اور انشاءاللہ یہ دین غالب ہوگا یہ جو مرضی کرتے رہیں انشاءاللہ شاء اللہ اور پوائنٹ نمبر فائیو جو مجھے اس حوالے سے سب سے امید کی کرن نظر آئی ہے کہ میں پریشان تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک فریکوینسی پہ کیسے آ سکتے ہیں اتنے فرقے مسلمانوں میں پھر لسامی فسادات سیاسی اختلافات ملکوں کے اختلافات ملکوں مسلمان ملکوں کی آپس میں جنگیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک فریکوینسی پر کیسے آئیں گے لیکن الحمدللہ کافروں نے تو مسلمانوں کا برا چاہا ٹوئنس ٹاور کا اٹیک کروا کر 11 ستمبر 2001 کو لیکن واللہ خیر کر اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اللہ اللہ کی خفیہ تدبیر اتنا غالب آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو انہوں نے بدنامی کا ذریعہ بنایا تھا اسلام کا وہی واقعہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالی مردے میں سے زندہ کو نکال دیں یوکری چلے لہذا اس فلم کے بعد اور ان کارٹونس کے بعد بھی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش کو اس طرح ناکام فرمائے گا اور یہ صورت الحجر کا آخری رکو جا کر پڑھ لیجئے پارہ نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے جو آپ سے ٹھٹا اور مزاج کرنے والے ہیں ان کے مقابلے پر ہم آپ کے لیے کافی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت اللہ خود فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری کسی تگو دو یا کوشش کی محتاج نہیں ہے یہ تو ہماری طاقت ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی یہ کارٹونز اور یہ فلمیں بھی مسلمانوں کو پھر ایک فریکوینسی پر لے آئیں گی اور اب دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں احتجاج ہوا کل جمعے کے دن 11 اکیس ستمبر دو کو پوری دنیا کے اندر اب یہ ہماری بد بکتی ہے کہ یہاں احتجاج جو ہے وہ ذرا بری شکل میں ہے وہ بھی میں نے پوائنٹ آج انشاءاللہ شاء ڈسکس کرنا ہے آگے چل کر باقی پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باہر نکلے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اب آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف یہ تو تشخیص ہو گئی میں نے پانچ پوائنٹ کی شکل میں بتایا کہ وہ یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں اصل میں پروفٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں یا دنیا کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں اب سٹیپ نمبر ٹو ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اس وقت مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس اتنی بڑی آفت کے مقابلے پر تو اس میں تین پوائنٹس ہیں اور کیٹیگری وائز پہلی کیٹیگری ہے مسلمان حکمرانوں کی دوسری کیٹیگری مسلمان علماء اور دانشور اسکالرس اور جماعتیں مسلمان جو کام کر رہی ہیں اور تیسری کیٹگری میں مسلمان عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے تو کیٹگری نمبر ون میں مسلم ملکوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا میں اکثر مسلمان حکمران تو خود ہی یہ سارا کے پٹھو ہیں سمیت ہمارے پاکستان کے اس وقت اگر کوئی تھوڑی بہت رمک ہے کسی مسلمان حکومت میں کہ جو اس طرح کے معاملات میں سامنے آ سکتے ہیں تو میرے نزدیک وہ تین ملک ہی. نمبر ایک سعودی عرب ان کو تو ویسے ہی آنا چاہیے برو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے سارے جان والوں پر فضیلت دی ہے نمبر دو ایران اور نمبر تین اس وقت بہت بڑی خوش نصیبی ہماری کہ مصر کے اندر بھی اسلامی حکومت آ چکی ہے الحمدللہ للہ تقریباً سو سال کی جد و جہد کے بعد تو یہ تین مسلمان ملک سامنے آئے اور باقی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی بات چیت کر کے پہلا اسٹیپ تو یہ تھے کہ تمام مسلمان ملکوں میں امریکہ کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو کچھ مخصوص وقت کے لیے بند کروانے احتجاج جب تک وہ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کرتے اسی طریقے سے گوگل سرچ میں سے نہیں نکالتے یہ پہلا اسٹیپ گورنمنٹس کو لینا چاہیے اور پاکستان کے بزدل حکمرانوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جان چھڑانی ہے اگر اپنے مائی باپ سے تو یوں کہہ لیں کہ امیرکنس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کی جان و مال کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہماری اس پاگل عوام کے کہنے پر آپ اپنی بحث جو ہے خود ہی بند کر دیں کیونکہ یہ تو بےچارے بکے ہوئے ہیں نا یہ ڈائریکٹ تو ہم کو کہہ نہیں سکتے کس طریقے سے کہہ کے کم از کم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیں پوائنٹ نمبر ٹو اس میں مسلم حکمرانوں کی کیٹاگری میں وہ یہ ہے کہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے یعنی انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی اس کو کنٹرول ہونا چاہیے مجھے پتہ چلا ہے کہ ملیشیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی کنٹرول ہے وہاں پر یوٹیوب بند نہیں ہوئی گوگل سرچ بند نہیں ہوئی لیکن وہ ایسی کنٹرول ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا گوگل والوں کے ساتھ کہ ہم جب جائیں گے کسی بھی ویڈیو کے معاملے میں اس کو بلاک کر اب ملیشیا کے اندر اگر کوئی شخص انس آف مسلم اس نام سے کوئی بھی سرچ کرے گا تو اس کے سرچ میں کوئی ویڈیو نہیں سامنے کھلے گا تو سائبر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے خصوصا ہماری جو وہ پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی اس کو اس سلسلے میں سامنے آنا چاہیے اور پوائنٹ نمبر تھری مسلم حکمرانوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ہماری الحمد پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن ہے او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جس کو وہ شیا منورانی صاحب کہا کرتے تھے او آئی سی وہ کہتے تھے یہ او آئی سی نہیں ہے او آئی سی کوئی معاملہ ہو جاتا تھا کہ او آئی سی ہے اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے پہلے سعودی عرب کو ہی سامنے آنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں وہ اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کے ایکسز آف ایول جو ہیں وہ دو شہر ہیں مکہ اور مدینہ معذ اللہ یعنی فتنے کی بنیاد جو ہے یہ دو شہر معذ اللہ اب بھی سعودی حکمران جو ہے یہ بلوکیت ان کو اگر شرم نہ آئے تو پھر کب آئے ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے او آئی سی کو فعال کرنے کی اور پاکستان تو ویسے ہی لائی لاگ ہے ماشاء اللہ پاکستان تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے وہ سعودی عرب ہے دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان کو فائنانس کرتے ہیں پہلے نمبر پر امریکہ ہے یہ شاید ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا ظاہر جس کا لے کے کھا رہے ہیں تو ان کے پھر وفادار تو ہوں گے نا یہ اور ہم بھی اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب تو سعودی عرب کے ٹکڑوں پر پہلے ہی پاکستان پل رہا ہے تو اگر سعودی حکومت اور آپ دیکھیں جہاں بھی بڑے پولیٹیکل ڈسیجن آتے ہیں چاہے وہ پرویز مشرف کا نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہو ہمیشہ سعودی حکومت آ کر وہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور ان کا کوئی عمران یہاں پر آ جائے اور آپ کو پتا ہے یہ سارے چاروں چیف جو ہیں اس پر اور چیف منسٹر اور تینوں فوجوں کے سربراہ اور صدر اور وزیراعظم سارے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کرنے کے لیے کیونکہ لے کے جو کھا رہے ہیں تو سعودی عرب کو سامنے آنا چاہیے پاکستان کو تو ویسی کان پکڑ کے اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی مسلمان ملکوں کو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ او آئی سی کا فورم جو ہے اس کو استرانچ کیا جائے تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک آواز ہو تقریباً ساٹھ کے قریب مسلمان ملک ہیں لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی بٹبرا نہیں کیا جاتا کیونکہ سارے بکھرے ہوئے کیٹیگری نمبر ٹو میں مسلم علماء اور اسکالرس اور مسلم جو دانشور اور دائی ہیں اور مسلمان جماعتیں جو ہیں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ مسلمان میرے جیسا گناگار سے گناگار مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے الحمدللہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے میں ان فنیٹکس کی طرح بھی نہیں ہوں جو محبت رسول کو صرف اطاعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی پگڑی رکھ لی اور سلواڑ ٹکڑوں سے اوپر کر لی نمازیں وہی محبت رسول رکھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے محبت کو ڈیماسٹریٹ کرنے کا لیکن ایسا معاملہ ہو کہ کوئی شخص بے عمل ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ بے عمل ہے اس طرح سے اس میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ دجالیت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دونوں ایکسٹریمس محبت الگ سے ضروری ایک جذبہ ہے اتاب ایک الگ سے ضروری یہ دونوں وقت ضروری اور اس میں میں نے بہت مشکل اور خطرناک گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاط کا فرق کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں صرف محبت ہونی چاہیے اطاط کی ضرورت ہی کوئی نہیں بات کہتے ہیں نہیں اتاس ہی ہونی چاہیے جی اطاط ہی محبت ہے نہیں یہ دونوں الگ سے جذبات ہے دونوں ضرورت اور میں ادھر ذمن ایک حدیث بیان کر دوں جو میں نے اس میں کھول کر بیان کیا کہ ایک صحابی سے صحیح بخاری میں موجود ہے شراب کے عادی تھے شراب پیتے تھے ان پر ہاتھ لگائی جاتی تھی بار بار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو بات صحابہ کو گستا آیا اور انہوں نے کہا لالت ہو اس پر اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہ معاملات کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس پر لانت مت کرو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے حالانکہ شرابی شراب تھا لیکن اس کی بنیاد پر تو شراب نہ پینے شروع کرتے ان کی محبت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی کہ ان کی محبت اتنی غالب تھی کہ ان کے بد امالیوں کا کفارہ بن گئی ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری محبت اس لیول کی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنی تو باقی یہ گفتگو میں نے اس میں کی ہے وہ سننے والی گفتگو ہے اس طرح کی گفتگو ابھی تک کسی نے نہیں کی کیونکہ یہاں پھر کا واریت کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ بریلوی ایک ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں اہل حدیث دوسری اسٹریم کو چلے جاتے ہیں تو میں نے اہل سنت کا جو منحج ہے وہ صحیح بیان کیا ہے کہ نہ تو بالکل وہ والا معاملہ ہے کہ خالی محبت ہی محبت امال کی طرف سے بائی بھائی اور نہ یہ کہ صرف ہماری یہ مال اور محبت کا جذبہ نہ ہو نہیں یہ دونوں اسکیمس نہیں ہونی چاہئیں پیدل میں دونوں چیزیں ضروری ہیں پوائنٹ نمبر ٹو مسلمان حکمرانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیچ کرواتے ہوئے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں اس معاملے میں اور بتائیں کہ مسلمان دنیا میں کس کام کے لیے آیا ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پر اور مسلمانوں کو خلافت اور ملوکیت کا فرق سمجھائیں اب ضرورت آ گئی ہے پہلے اگر ہزار سال تک ملوکیت رہی بنو امیہ کی اور بنو اباغ کی تو کم از کم ٹوٹی پھوٹی شکل میں کچھ اسلامی سزائیں اور یہ معاملات نافذ تھے لیکن جب سے کلونیل پاورز آئیں اور مسلمان سب کچھ اپنا بھول گئے اور صرف نماز روزے کوئی سب کچھ سمجھ لیا اور اسلام کو ایز اے دین بھلا دیا کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے حکومتی لیول پر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں صدیوں کی گراوٹ کے بعد تہلا شخص جو امت میں جس نے اس آواز کو بلند کیا وہ ڈاکٹر اقبال ہے اور انہوں نے پھر اپنے زمانے میں ایک اور بندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے اور وہ وقت نے بتایا کہ واقعی اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا وہ مولانا مزودی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تیسرے نمبر پر پرسنالٹی ڈاکٹر اثرار صاحب جو ان کی شکل ہیں تو میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 47 کے نام سے خلافت قرآن اور منہجے انقلاب نبی کے تین سٹیپس دو گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور اسی میں سے آخری ایک گھنٹے کی گفتگو ہے جس کا نام ہے کہ فکر حسین تحریک خلافت کی ہو ہے وہ ایکسکلوسو گفتگو ہے کہ آج سیدنا حسین کی قدر یاد آتی ہے بات وہی ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا روزانہ حسین نہیں مائیں پیدا کر سکتی آج حسین علیہ السلام رضی ربی اللہ تعالیٰ یہ دونوں کہنا جائز ہے صحیح آج کدر آ رہی ہے کہ خلافت اور ملوکیت کا کیا فرق ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے اور اس میں میں نے اس لیکچر میں یہ تین پوائنٹس بتائے ہیں کہ دعوت قرآن اور جب دعوت قرآن ہوگی پھر کا واریت ختم ہو جائے گی خود سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے وا سم بحبر رکھواسی قرآن تو کہے گا پھر مسلم اور پھر گواریت سے پرہیز کرو اس لیکچر میں نے ڈیٹیل سے بتایا اور دوسرا کتاب کا جذبہ یہ مسلمان علماء پیدا کریں جو اسلام کا چمم بونم ہے اس پر میری پوری گفتگو الگ سے بھی ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے کتا کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کی تقریب کی مذمت کیونکہ کچھ لوگ کتاب کی آڑ میں اہل قبلہ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ منافق ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ بھی دوسری اسٹریم ہے اور تیسری تی چیز ہے فکر حسین کو عام کیا جائے کہ سیدنا حسین نے جو بنو امیہ کی ظالم حکومت کے خلاف پیسے رجسٹنس کرتے ہوئے اپنی جان دی تو وہ وجہ کیا تھی وہ آج سمجھ آ رہی ہے اب آخری کیٹگری اس میں وہ ہے مسلم عوام الناس عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے پہلے مسلم حکمران اس کے بعد مسلم جماعتیں اور علماء اب مسلم عوام الناس یعنی ہمارے جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو پوائنٹ نمبر ون اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپ چاہیے کہ اپنے دین کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کریں خود اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کسی فرقے کے عالم بن کر باہر نکلیں گے آپ اسلام کے قادم بنیں قرآن بخاری اور مسلم کا ترجمہ اردو میں خود پڑھیں کسی بھی مقبہ فکر کا پڑھ لیں ترجمے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تصویروں میں یہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی تفسیر اسی کی پڑھیں جو صحیح حدیث سے سپورٹڈ اسپورٹڈ ادروائز صرف قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ترجمہ تاکہ دین بالکل واضح ہو اور اس میں میں سجیسٹ کروں گا اس وقت دو ترجمے ایسے ہیں کہ جو میں نے سارے مکراتب فکر کے جو ترجمے اسٹڈی کیے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے آسان ہے اور قرآن کی روح کے قریب ہے اور قرآن کا سوز و گداز ان ترجمے میں موجود ہے ان میں سے پہلا ترجمہ مولانا روزی رحمتہ اللہ لے کا جو اب الگ سے چھپ چکا ہے ایک صفحے پر عربی اور دوسرے پر اردو اس طریقے اس, اس کا یہ فائدہ اگر کسی نے صرف ترجمہ پڑھنے تو ترجمہ پڑھ سکتا ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والا وہ آپ لے لیں اور دوسرا ترجمہ ایک بریلوی عالم ہے 1997 میں ان کی ڈیتھ ہوئی جسٹس جس پی کرم شاہ صاحب الگ ذریعے جو اللہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے ان کا ترجمہ جو میرے پاس بھی ہے جس سے میں دست دیتا ہوں وہ ترجمہ بھی کافی آسان ہے دوسرے نمبر پر گئے کوئی ترجمہ یہ دو ترجمے اس کے علاوہ بھی جس, جس کا ترجمہ پسند ہے وہ پڑھے اہل تشہیروں کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کسی کا بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمے میں انشاءاللہ مولوی نہیں گھسے گا اس لیول تک اللہ ماشاء اللہ کو دو چار غلطیاں کرے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے ہاں جی آپ آ ذرا کڑوی کو نہیں پوائنٹ نمبر ٹو کہ مسلم عوام الناف کو توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے جو یہ انہوں نے کل کیا گیارہ اکیس سپتمبر دو ہزار بارہ کو اور یہ بھی بالکل غلط باتیں ہونی ہیں کہ جی یہ کو غیر مسلم مسلمانوں میں گوسا ہے کوئی را انوالو ہے وہ بھائی کوئی نہیں میں بچپن سے مولویوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں کہ سب کچھ بولوی خود کرواتے ہیں پھر پبلک میں آ کر اور ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ ہیں توڑ فوڑ نہیں کرنی چاہیے کرواتے خود ہیں ان کی دو رخی ہیں اللہ ماشاء اللہ جو سمجھدار جماعتیں وہ الگ بات ہے جو اسٹیبلش ہے ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن کچھ جو شتر بے مہار جس کو کہتے ہیں نا فلم وہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو برقی باہر سے کوئی نہیں آگے بھائی کر رہا باہر سے آ کے میں ٹی وی پہ سن رہا تھا چھ ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا ہے چھ ہزار راگ ایجنٹ پاکستان میں آ گیا یہ پاکستانی ہے جو یوز ہوتے ہیں تو توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے محبت رسول کا دعویٰ کرنا ہے تو میں تو پھر کڑوی گولی دوں گا کہ جس جس کو محبت رسول ہے نا جی وہ چوک میں کھڑا ہو کر پھر اعلان کرے کہ انہوں نے میرے نبی کی داڑی میں بم رکھا ہے تو میں آج کے بعد داڑی کی نیت کرتا ہوں جی, کرے نا داڑی کی نیت آ کے پتا چل جائے گا یہ محبت رسول میں کلاشم کوک چلا لینا بہت آسان ہے کسی کو پتھر مار لینا کسی کا شیشا توڑ دینا کسی گاڑی کو آگ لگا دینا یہ بہت آسان ہے داڑی کی نیت کرنا مشکل ہے کیونکہ بیوی منع کرے گی ماں دینی بخشے گی یہ تو بہت مشکل کام ہے تو یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں اگر ہے تو سامنے آئے جس طرح آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر بھی کتنے وہ ہزار نوجوانوں نے جو ہے وہ اکٹھی شیڈ کی تھی صرف وہ ایک بلیڈ کے اشتہار کے لیے پھر پاکستان میں بھی ہونے لگی یا پھر کچھ لوگ سامنے آئے انہوں نے اس کو روک دیا اس طریقے اسلام آباد جو ہمارے بڑے بڑے کیپیٹل سٹیز ہیں ان میں پاکستانی اکٹھے ہوں ہزاروں نوجوان اور کہیں گے کہ جی آپ نے ہمارے نبی کی داڑھی میں بم رکھا ہم نے پہلے تو داڑھی نہیں تھی رکھی ہوئی اب ہم داڑھی رکھتے ہیں آجو بچا میدان میں آج کے بعد ہم پریکٹسنگ مسلمان بنتے ہیں تو اس کے رسول محبت رسول ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور پوائنٹ نمبر تھری یہ ہے کہ اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر بنائیں تاکہ مسلمان تبلیغ کا ذریعہ بن سکیں دنیا میں بےمانی پر پہلے نمبر پر مسلمان حالانکہ ایمانداری سکھانے والا اونلی ریلیجن اسلام ہے وہ صحیح بات کی جاتی ہے کہ اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ بدترین قوم بن چکے ہیں تو اپنے اخلاق اور کردار سے غیر مسلموں کو متاثر کریں ہو رہا ہے کہ غیر مسلم ملکوں سے کوئی مسلمان آ جاتا ہے تو وہ اتنی تعریفیں کرتا ہے ان کی آپ سنتے ہیں جی امیرکا میں بڑا اچھا سسٹم ہے جی یورپ میں بہت ہے نا یار غلط تو نہیں کہہ رہے انصاف ہے وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں بھی اپنی اخلاقی اقدار کو اب اس موقع پر اس کو تجدید عہد کے طور پر اس دن کو منانا چاہیے اب یہاں میں ایک بائی دا وے چھوٹی سی بات کر دوں اپنے اہل تشیو بھائیوں کے لیے کیونکہ میں کل مختلف ٹاکس ٹی وی پر سن رہا تھا تو اس میں اہل سنت کے علماء بھی آئے ہوئے تھے اہل تشیو کے علماء بھی آئے ہوئے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل تشیو علماء نے یہ بات کہی کہ یہ جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی املاک کی جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور مسلمانوں کو اکیس بندے تقریباً قتل ہوئے گا اس طرح کے فسادات میں پاکستان میں اور سینکڑوں میں لوگ زخمی بھی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ غیر مسلموں کو کیا امیج دے رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے ہیں جو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ امن اور شانتی کا دین ہے یہ غیر مسلموں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں یہ میں نے کل ایک اہل تش عالم کی گفتگو سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہی تو بات ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے دس محرم کے دن جب آپ زنجیر زمین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھری مارتے ہیں اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کر کے اپنے پاؤں جلاتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا ان میں جاتا ہے کہ یار سٹون ایجز کے لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیے کہ اپنے آپ کو چھری ماری ہو اپنے آپ کو زنجیریں ماری ہو اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کیا ہو سٹون ایج کے لوگ بھی اتنے سمجھدار تھے کہ اپنے آپ کو چھری نہیں مارتے تھے یہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں اہل تشید اپنے اصول حدیث پر اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح صنعت کے ساتھ روایت ثابت کر دے کہ آئمہ اہل بیت علی مسلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحم اللہ اجمعین ان میں سے کسی نے کبھی ماتم کیا ہو زنجیر زنی کی ہو یا یہ معاملہ کیا ہے ان کی مجلسیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ دس محرم والے دن اس فکر حسین کو یاد کرنے کے لیے جو ہم بھی عام محرم میں پروگرام کرتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجلس کا قیام کرتے تھے ان مظالم کو یاد کرتے تھے تاکہ یہ ایک जिंदा زندہ رہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے جا अपनी یہ में اپنی کتابوں میں لکھا ہو یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ہر دن بڑھی شکل کے اندر آ چکا ہے اس میں سے یہ ہے یہ ماسمز نہیں ورنہ یہ کہیں ای کانسیپٹ نہیں تھا کتابوں میں تو نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جتنا پچانوے فیصد پہلے سنت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری اور مسلم کے اب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ویڑا مارتے ہیں کہ جی آپ کے سنی کون سے بخاری مسلم پہ عمل کر رہے ہیں مانتے تو بخاری مسلم کو ہے تو نماز پچانوے فیصد اہل سنت نماز ہی غلط پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے ہیں. سوائے اہل عزیز کے کوئی بھی اس کو فالو نہیں رہا تو کہتے ہیں یہ کیا اہل عزیز کیا آٹے میں نمک بھی نہیں ہے باقی سنی تو آپ کے بخاری مسلم کے خلاف ہے تو آپ کون اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں اس وقت آپ بھی منہ اٹ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمارے ہینڈ پہ بھی غلطی ہے اہل سنت کے منج میں بھی. ہمیں بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اپنی کتابوں کو ہمیں بھی پریکٹس کرنا چاہیے تو اہل تشہیوں بھی یہ معاملہ ان کو بھی اپنی کتابیں دیکھنی اور یہ جو میں نے بات کی ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگے کہ آئمہ اہل بیت یہ معاملات کرتے تھے تو سال کے بعد اگر کوئی محرم کے مہینے میں دس محرم کے واقعے کو یاد کر کے رو لیتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے وہ گناہ کا کام نہیں ہے اور میں یہ عزیز سے پیش کرتا ہوں مصرم امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر ایک میں سفا پچاسی پر چھ سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے مولا علی سے مراد جگری یار ہمارے علی مولا کا مطلب دلی دوست مولا علی رضی اللہ تعالی کو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمانۂ کرم سے مسلسل آنسو بیٹھ تھے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کسی نے غمگین کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا ہاں کرتا ہوں تو فرمایا اس فرشتے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس بچے کو فراغ کے کنارے شہید کر دی پھر اس فرشتے نے یوں ہاتھ مارا اور وہ سرخ مٹی کربلا کی لا کر لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں اپنے اوپر ضبط نہ کر سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے حالانکہ واقعہ کربلا ابھی نہیں ہوا تھا لہذا سیدنا حسین کی محبت میں آنسو بہانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو بدت کہنے والا خود بدتی ہوگا اور دشمنان اہل بیت میں سے ہو گئے جزیدی پارٹی میں سے تو میں نے اس سے پورا ایک ایکسکلوسو ایک لیکچر دیا ہے ایکسکلوسو لیکچر جس سے ایک دفعہ دھماکہ ہو گیا ہے پوری دنیا کے اہل سنت کے ایوانوں میں دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت کی کتابوں سے اور اس میں جو جو بندہ مجرم کے طور پر سامنے آیا اس کو میں نے ننگا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر اپنی مرضی سے نہیں اور اکثر احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں اور اس پہ دو ریسرچ پیپر بھی ہیں میرے ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ لیکچر بھی ہے اور فائیو اے رافیت ناسبیت اور جدیدیت کا تحقیقی جائزہ اس ریسرچ پیپر کی پروف ریڈنگ دور حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے اور دوسرا ہے فائیو ڈی اربعین حسینی یعنی سیدنا حسین کی نسبت سے چالیس حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اس کا نام رکھا ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ اسلامک ہسٹری آف واقعہ کربلا چالیس صحیح حدیث کی روشنی میں اور وہ اہل سنت کی کتاب انٹرنیشنل کے مطابق جو چیزیں آج سے تیس چالیس سال پہلے جب مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے خلافت اور ملوکیت میں پیش کی تو لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا کہ یہ باتیں کہاں سے لکھ رہے ہیں اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ وہ کتاب میں نے بعد میں پڑھی ہے اس لیکچر اور کمپلٹ لکھنے کے بعد میری انڈیپینڈنٹ ہے لہذا اگر خلافت اور ملوکیت پہ کسی کا کوئی اعتراض ہے تو وہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ لے میں نے وہ تمام باتیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے بتائی ہیں جو مولانا مدودی نے خلافت اور ملوکیت میں اہل سنت کی تاریخ سے بتائی لیکن خود ان کی یزیدیت ایسی ہے کہ یزید کے حق میں کوئی اسپورٹ میں کوئی بات لانی ہوتی ہے تو پھر یہ تاریخ سے بھی کال لے آتے ہیں پھر ان کو عزیز کی شرم نہیں رہتی اور جب مخالفت پہ آتے ہیں تو عظیفے میں نہیں مانتے چاہے بہاری ہو مسلم کی کیوں نہ ہو باز <laughs> اس حوالے سے یہ الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی اب دو چار منٹ میں پانچ چھ منٹ میں یہ مکمل کر لیتے ہیں ربو تاکہ آج کے حکمرانوں والا معاملہ جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے یہ تین آیات ہیں آیت نمبر چپن پچپن اور چھپن تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے ہماری ساری گفتگو یہ تین آیات دعوت و تبلیغ میں جو کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں یعنی نسلی مسلمان اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں تو ظاہر وہ پختہ ایمان نہیں تھا جو سابق اون البلون میں تھا تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں اسلام اتنا پختگی کے ساتھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے نسلی مسلمانوں کے لیے تین آیات بہت اہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو الزین آمنو اے ایمان والو میئر تد زمین عن دین ہی تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھر جائے گا قومی یو ہب ہوں یو ہبو نہ تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسی قوم لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے مسلمانوں تمہارا اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ آ عرب سے خدمت لے حدیث کے سارے آئل بڑے بڑے شہر ستا کے قطب ستا کے وہ سب کے نان عربی کے سب اللہ تعالیٰ جس سے چاہتی کا کام لے لیں عزلطن علی المؤمنین وہ بڑے پت ہوں گے نرم دل ہوں گے مومنین کے لیے عزت علی کافرین اور کافروں کے لیے بڑا تب یہ ایمان والوں کی نشانی اور یہاں الٹا ہے کافروں کے ساتھ دوستیاں ان حکمرانوں کی اور مسلمانوں کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کل مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک بیان میری مرضی کا دیا ہے اور وہ روٹ کاز انالیس کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہے منور حسن صاحب انہوں نے کہا یہ جو پاکستانیوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کیوں نہیں احتجاج میں شامل ہوئے یہ صحیح کانٹے کی بات کیا کیونکہ مسلمان پاکستان کے مسلمان اس وقت ان لوگوں کو پٹھو سمجھتے ہیں امریکہ کا اور ہے بھی ہے اور اگر یہ پٹھو نہیں ہے تو سامنے آتے اور احتجاج تو خیر یہ تو شرمناک بات ہے ان کو احتجاج کرنا چاہیے ان کو تو ایکشن لینا ہے احتجاج کیوں کر رہے ہیں ان کے تو اختیار میں سب کچھ یہ امبیسی ان کی بند کریں یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کیا عوام کو دھوکہ دے دے واقعی زرداری بھی خود سڑک پر نکلتا اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں تو مسلمانوں کو اعتماد ہوتا ابھی یہ جو کچھ بھی پاکستانیوں نے کیا اسلام آباد میں کراچی میں یہ جو کچھ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے لیکن یہ ایٹی سامنے آیا ہے ہمارے حکمرانوں پر اعتماد نہ ہونے کا نتیجہ ہے پرائمری مجرم اس میں ہمارے حکمران ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے مومنین کے لیے وہ نرم دل ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وَلَا لَو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ جی اوکے کہیں گے جی میں اپنے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے ذالک فضل اللہ لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے مردود لوگوں کا تو فضل نہیں ہوگا ہی میں شاہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور کسے چاہتا ہے جو خود کوشش کرتا وہ اللہ واسم علیم اور اللہ تعالیٰ تو گسط والا اور علم والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ تعالیٰ تو سب کو اپنے دامن کرم میں رہنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی سامنے تو آئے اب اللہ تعالیٰ نے وہ کانٹیکٹ چلا تھا کہ یہ سارا کو دوست بناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک تمہارے دوست ہونے چاہیے اور اصل تمہارے پشت بنا اور دوست تمہارے ولی تو ہے اللہ برسول اور اس کا رسول وہ اللہ آمن اور جو ایمان والے وہ تمہارے اصل میں دوست ہیں اللہ دزینہ یقین وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ یوتون اور زکات کو دیتے ہیں اور تزکی نفس کرتے ہیں راک اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ آجزی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اچھا یہاں پر اہل تشید کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ضعی صنعت سے کافی روایتیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آج سعیدنا علی کے بارے میں ہے کہ وہ زکاط دیتے ہیں وہم راکوں جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک واقعہ ہے جو ضعی سنت کے ساتھ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے تفسیر میں بھی کہ سعیدنا علی کے پاس ایک سائل آیا تو وہ اس وقت رقو کی حالت میں تھے تو انہوں نے اس وقت اللہ کی نام میں صدقہ کیا تھا تو کہتے ہیں یہاں ولی سے مراد جو ہے وہ لو حکہ یہ ولی کا جو سیگا ہے وہ جمع کے طور پر آیا ولدین آ جو بھی ایمان لائے ہیں ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی جتنے ایمان والے ہیں وہ ولی ہیں تو وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعیدنا علی ہوں یا باقی صحابہ ہوں یا عل بیت ہوں یہ سب ہمارے ولی ہیں سب ہمارے دوست ہیں سب سے ہماری دلی محبت ہونی چاہیے اور وہ دید بھی بالکل صحیح ہے جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے وزیر خم کے موقع پر صحیح مسلم کے اندر بھی چار عدیثیں اوپر تلے سعیدن علی کے فضائل کے چیپٹر میں اور اسی طریقے سے امام تہاری بھی مشکل الاثار میں لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیر خم کے موقع پر سعیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا جس کا مولا میں ہوں کہ اس کا مولا علی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ آئے تھے تلاوت فرمائی تھی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلمین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق ہیں اور ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید پڑھ کر کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو محبوب نہیں ہوں دلی طور پر سب سے بڑھ کر تمام صحابہ نے کہا بھرا یا رسول تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے جس کا مولا اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا مولا علی ہوں یہ مولا مشکل خوشحال کے معنوں میں نہیں ہے محبت کے معنوں میں ہے کیونکہ حضور نے وہ آیت بھی پڑھی تو آیت جو ہے انشاءاللہ یہ دو نمبر معنی نہیں آنے دے گی صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل امنی کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر عزیز ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹ مسٹ آف ایمان سعید علی کی محبت لٹ مسٹ ہے ایمان لیکن وہی کڑوی بات دوبارہ سن لیجئے محبت علی کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ سیدنا علی کو پکارنا شروع کر دیا جائے اور ان سے دعا کی جائے دعا اللہ کے ساتھ ہے سنبی دعود ترمجیب نے ماجا میں حدیث ہے اب دعا عبادت دعا ہی تو عبادت ہے و ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد القادر جلانی رحمتہ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں رشتوں کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں اختیار ہو تب بھی میں اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے پکارنا خالی سکن شرک اور نقابل معافی ہو رہا ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر فرشتوں سے دعا کریں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ کلمہ ہو جائے گا شرک یا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے نہیں فرشتوں کو ہم پکار نہیں سکتے ہم کہیں گے اللہ محمد آپ ہمارا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور بہاری کی متفق عزیز ہے جب تم نماز بڑھتے ہو سلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بباد اللہ تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نئے بندے تک تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے سلام ائو نبیو اللہ ہم نبی پر اسلام پڑھ رہے ہیں اللہ کو چاہ رہے ہیں الحمد یہ تو عقیدہ ہے ہمارا متفقہ عید ہے الحمد تو اس پہ میرے دو لیکچر ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے نوعیت کے منفرد لیکچر ہیں مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کا ہے تمام کنفیوژنس میں نے دور کیے ہیں جو غیر اللہ سے مدد کے بارے میں لوگ دلائل دیتے ہیں اور اسی کی پھر ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر فورٹی کے نام سے تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد ہم تبسل کے طور پر کہتے ہیں اس میں میں نے اس کی اپروپریٹ پانچ تبسل کی شکلیں بتائی ہیں اور اس میں امام الطمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو غلو ہے ان کا بھی میں نے علمی رد کیا ہے جو ان سے غلطیاں ہوئی الحمد للہ اب آ جائیے آخری آئد اب یہ کنٹیکس بھی آیت کا بتا رہا تھا کہ ہے تو یہ مشکل کشائی پہ لگائی ہوتی ہے یہ آیت تو جی تمہارا مشکل اشا اللہ ہے اس کے رشتے رسول ہیں اور یہ یہ ہے ہی نہیں یہ دوست ان سے دلی, دلی دوستی کرو میت اللہ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یاد رکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کی ان سے دلی رشتہ رکھا ولدین آ اور جو لوگ ایمان لائے فَإنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے یہ ہے ہزب اللہ اللہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یہ ایک جماعت ہے یہ ایک ہزب اللہ ہے یہ ایک آرگینک ہول الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راقب فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر فہم کے مطابق عمل کرنے کی توقع